اب یہاں سے دو سو بائیس نمبر آیت سے تقریباً اٹھارہ آیات یا بیس آیات مسلسل جو آ رہی ہیں آگے ان میں غالب حصہ خواتین کے ساتھ تعلقات ان کے شوہروں کے اس پہ مشتمل ہے اور اسی طرح بعض مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق صرف خواتین کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے اور اگر خدا کی کتاب میں یہ چیز نہ ہوتی تو کوئی پتا نہ چلتا کہ ان حالات میں فتویٰ کیا ہوگا اللہ کی رضا مندی کس چیز میں ہے اور اللہ نے کس چیز کو کہا ہے اور کس چیز سے منع فرمایا ہے اس لیے یہ کوئی عید نہیں یہ کوئی نقص نہیں یہ کوئی برائی نہیں اور اچھائی اور خوبی کی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے یہ مہربانی کی کہ کسی کے لیے کوئی حجت کی گنجائش اور ایسی بات چھوڑی نہیں حدیث میں آیا ہے رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے عجیب نبی ہیں، یہ ہر چیز کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں علیہ السلط یہاں تک کہ یہ تمہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنی جو ضروری ہوائج ہیں پیشاب وغیرہ یہ کیسے کرنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لکم بمنز الوالد والد میری حیثیت تم میں باپ کی طرح ہے تو جیسے باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہوں اس لیے یہ جو بیس آیات ہیں یا اٹھارہ ان میں بعض مسائل ایسے ہیں جو بنیاد بن جاتے ہیں شریعت میں طلاق میں نکاح میں وراثت میں اور یہ مسائل عام زندگی میں ہر گھر میں پیش آتے ہیں ایک تو مسائل وہ ہیں جن کا تعلق حکومتوں سے ہے جیسے وہ کل گزری کہ قصاص تم نے لینا ہے ایسی چیزیں تو تو تعلق حکومت سے ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کریں اور یہاں جو مسائل ہیں ان کا تعلق ہر آدمی کی زندگی سے ہے اس لیے اللہ تعالی نے اصولی باتیں بیان کر دی ہیں اور ہم قرآن پاک سے جو حل ہوتا ہے ان چیزوں کو آپ کے سامنے بولتے ہیں اور ایسے مسائل ہیں جنہیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی نے پانچواں مسئلہ جو یہاں ذکر کیا ہے وہ ایسا مسئلہ ہے جس کے دونوں پہلو ہیں ایک پہلو تو ناپاکی کا ہے اور ایک پہلو اس مسئلے کا یہ ہے کہ انسان اس ناپاکی کے باوجود اپنی بیوی سے کیسے تعلق رکھے